ڈیپ اٹیچ جی. خدا سے گہرا تعلق ہو جائے تو ایسی ایسے ایک نیا انسان آپ کے اندر عمر کرے گا آپ خدا میں جیئیں گے آپ صبح شام خدا میں گزرے گی خدا میں جیئیں گے آپ خدا کی یاد میں آپ کو یعنی آپ کے روح کو خدا کی خدا, خدا کی یاد میں آپ کی روح کو غذا ملے گی وہی آپ کے فوٹ ہوگا خدا کی یاد آپ کے فوٹ بن جائے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں دو تین دن سے میں اللہ کے طرح کی گہر یاد نہیں آ رہی تھی گہر یاد نہیں آ رہی تھی میں بہت پریشان تھا وہ یاد جو دل کو ترپا ہے جو آنکھوں سے آنسو بن کر بھائے وہ یاد تو آج صبح میں اٹھا بن سے پہلے میں نے نماز پڑھی میں نے کہا کھدایا کیا کہ تم مجھے چھوڑ دے گا تو پھر وہ واپس آ گیا وہ کیفے پھر واپس آ گئی خدا کی خدا میں جینے لگنے جب لگے جب آدمی تب اس کو محبت کہتے ہیں اور جب آپ کو خدا کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہر طرف آپ کو خدا کی بلسنگ دکھائی دیتی بلیسنگ پانی کے گلاس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سمندر ہے پلیسنگ کا ہر چیز میں پلیسنگ پریسنگ دکھائی دیتی ہے آپ غر کھواتے ہیں اسی میں جیسے میں نے ایک کیسا بتایا تھا آپ کو یہ کہ یہ سب کو سنجے بابو کی دین ہے ایک انسان ایک تھا ہمارے ایریا کا تھا وہ ایک مسلم تھا وہ تو سنجے گادی کے زمانے میں اس کو راجیہ سبھا ممبر بنا دیا گیا حالانکہ گاؤں کا آدمی تھا وہ تو وہاں ایک ساتھی تھے وہ ملنے گئے اس سے تو بتاتے تھے وہ کہ جب میں گیا اس کے جو اس کو ڈسڈینس بلا ہوا تھا ایز اے ممبر پارلیمنٹ وہاں پر فون تھا وہاں پر کار تھی وہاں پر صوفہ سیٹ تھا تو آدمی یعنی جیسے کہ ابل رہا تھا اس کے اندر ابل رہا تھا بار بار کہتا تھا یہ سب سرجے بابو کے دین ہے ہم میں سے کون ہے یہ کہ سب کو خدا کی دین ہے وہ جب سورج کو دیکھے اور چاند کو دیکھے ستاروں کو دیکھے درخت کو دیکھے چڑیا کو دیکھے آسمان کو دیکھے ہواؤں کو دیکھے تو کہے کہ یہ سب میرے خدا کی دین ہے سنجے بابو کے دین کا لوگوں کو پتا ہے خدا کے دین کسی کو پتا نہیں میں تو کسی مسجد میں ایسے انسان دیکھے بدر سے ایسے انسان دیکھے بالکل سچا کیسا جب بتا بتایا میں نے ہمارے ساتھ ان اب، ابوالفرقان انہوں نے مجھے کیسا بتایا ان کے گاؤں کا آدمی تھا وہ گاؤں کے پڑوس کا آدمی اسی دلی میں گئے جب ملنے کے لیے اس سے بات بات میں کہتا تھا وہ یہ سب سنجے بابو کے دین ہے مجھے ایسا انسان نہیں ملا یہ کہ یہ سب میرے خدا کے دین ہے جب وہ سانس لے جب آنکھ سے دیکھے جب وہ پانی پیے جو کھانا کھائے زمین پر چلے ہر لمحہ ہمیں کچھ تو کچھ چیزے کا تجربہ ہوتا ہے ہر مومنٹ تو ہماری روح کہاں اٹھے کیس کہ و خدا کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے ورنہ میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں تھا